اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چودہ عبد اللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لمر مسلم اللہ بہدا سلاس کسی مسلمان کا خون قتل کرنا تین گناہوں کے علاوہ کسی اور گناہ سے جائید نہیں ہوتا سب تین گناہ ایسے ہیں جس سے کسی مومن کا قتل حلال ہوتا ہے ہمیشہ ہم آپ لوگ جانتے ہیں نمبر ایک پیچھے بتایا کون سا بستانی شادی شدہ بزدانی. نمبر دو ان نفسوں کے سانس میں کسی کو قتل کرنا کاتل کو مقتول کے بدلے قتل کرنا نمبر تین دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جانا دین چھوڑ کر کے مرتد ہو جانا لیکن لیکن یہ تینوں گناہوں کی صدا ہم اپنے سے نہیں دیں گے ہاں نہیں دیں گے بلکہ یہ کون فیصلہ کرے گا حکومت اور قادی کیوں آپ اپنے سے بدلا لیں گے ایک کے بدلے دو کو مارے پھر وہ آپ کے تین کو مارے گا پھر آپ تین کے بدلے چار ماریں گے اور اسی میں ہو سکتا ہے پورا ایک محلے سے لڑائی ہو پورا شہر جو ہے خوری دی کا شکار ہو جائے بات صاحب اس لیے یہ حدود اور قصاد اس کا نفاذ کون کرے گا حکومت چلو